اچھا بھائی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے ہر کتاب کے شروع میں دعا کرتے ہیں بزرگوں کے ہر کام میں بڑی برکت ہے آئیے ہم بھی دعا کر لیں بھائی کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمی اللہ مسلّی سعیدنا مولانا محمد اعلیٰ علی خابی وبارک اللہم صلح اللہم صلح وسلم اللہ مَل سعیدنا مولانا محمد اعلیٰ علی وصحابی و بارق وسلم اللهم صلی علیٰ سیدنا و مولانا محمد و علی و اسحابی وبارق وسلم ربنا یسر لنا, لنا هذا کتابہ ولا تاثر ہو بالخير حال خیر وبک نسائین یا فصاح و یا یسر لنا هذا کتابہ ولا تاثر ہو بالخير وبیک نسائی یا فتح یامو مربنا یصرلنا عادل کتاب ولا تور ہو تم حب الخیر وبیک نسائی یا اللهم یالیم اللہ منور قلوبنا معتیروبنا منور القلوب منورمین ارحم رحمی اللہ حسلق علوبنا دل اِمانی والب الشیا وحب اللہ مجال حبہبا نبی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حب القرآن وحوب السلامی وحب, وحب الصحابت رضی اللہ تعالیٰ عنهم احب الشہ الينا اللحم نو قلوبنا الحمد کلب قلوبنا علق علومتی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کلب علوم اللّہ خلق غلوبیناقل قرآن و عید العمر بالقرآن اللهم اللهم انت ربنا انصرنا اللهم اللهم انت ربنا أنت ربنا, ربنا, أنت ربنا, ربنا, ربنا, ربنا نوّر قلوبنا, نور قلوبنا يا منوّر القلوب يا منوّر القلوب يا منوّر القلوب يا منوّر القلوب قاضي الحاجات اللہ <سؤال> یسر حبلنا من انواری احادیثی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم تجعلنا من برکات علیہ وسلم اللہ میسر عمور اللہ لنا و فہ مہ سنتی نبیق صلی اللہ علیہ وسلم وفاہ مما فحاد القطاب ال نور قلوبانہ وشرح صدورنا یا منور القلوب یا شارحہ صدور اللہ محبد علینہ خنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم محبد علینہ درسنا واستنا و فهمها اللہ وفقنا دل خیر ولاحم اللہ ضفنا العمال و اجرنا سیا و فر ذنوبنا یا وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا یا کریم یا غفار یا ستار یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ مسلی سیدنا و مولانا محمد و علی و صابی و وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ مجل توفیقہ و عنقا خیرقینہ وفی عمورینا وفی لیالینہ وفی نحورینہ وفی حرکینہ وفی هو في حركاتنا هو في خارج بيوتنا هو في خارج بيوتنا اللهم قلوبنا اللهم صدورنا واشرح صدورنا ولا منوّر إلا أنت ولا شارح إلا أنت اللهم نوّر قلوبنا اللهم نوّر اللہ انمستان والماد ربنا خان صاحت نمل مولا ون عمل نفین ون عمل وکیل هذه العلوم شرکتعلوم نقنا من القایا کما یونقہ اللہ عامن رواطینہ وستینہ وستر عوراثینہ وسکر اوراسینہ وقینہ شرما فضعت وقینہ شرما فضائط وقینہ شرما فضائط یا غفاریاست یا غفاریاست یا ستار نا یصلہ وفہ ما وفهم اثراری وفهم حفایقہ وفهم دقائقها, وفهم دقائقها اللّہ انسلقہ العافیۃمآفاطہ و سلامت الباحرۃ الباسنہ فط في والا والآخرة اللّہ مَ ذیل نابل خیز ربن ربر حمنا ربنر ہمنا و آئز من کل آفتن ومن كل معصیت ومن كل حادثت ومن كل خوف وحزن اللہم بفقنا لمطالعات هذه المسائل والأحکام والأسرار والفوائد ربنا اختح لنا أثرار هذا العلم يا منور يا منور زدنا نورا ربنا نورا ربنا ربنا ربنا کا صلی اللہ علیہ وسلم وحبر وصبان وصبہ صحابت نبیقہ على كل آمین خدیر وبل کیجا بتی جدید ابنا عجیب دعا انہ ابنا عجیب دعا انا ابنا عجب دعا انہ آمین آمین ثم آمین یا عزیز غفار یا فتح یا علیم یا قبیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا قاضی الحاجات یا راسیہ درجاد یا قاضی الحاج یا منور القلوب یا شارخہ صدور عجب دعانہ ولا تجعلنا محرومین والا تجالنا ولا تجالنہ محرومی حام ث مفل علیٰ سید و مولانا محمد علی وبارک وسلم اللہ مصلی علیٰ سید و مولانا محمد اعلیٰ علی وَخابی وبارق وسلم اللہ على سید و مولانا محمد اعلیٰ علی بارک وسلے اچھا بھائی اب کتاب بھی تھوڑی سی عبارت پڑھ لیجئے بھائی ابو بن احمد بنی محمدی المعروف بل محمد بن محمد بن يعقوب البغدادي وهو في اصول الدوري كتاب الفقاهه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اقموا الصلاه وافسلوا وجوهكم الى الله وان يكونوا ايديه قد الى النار قد منسوا برؤوسهم وذلو ذلك شروع سب یہاں علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں بھائی آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں بھائی سمجھ میں آیا چنے ہوئے بندے ہیں علم دین ہر ایک کو نہیں دیا جاتا بھائی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو علم دین کے لیے بھیج دیا جاتا ہے علم دین کے لیے شوق اور تڑپ اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ میوری خیرن فق خف الدین جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں یعنی اس کے دل میں علم کی شوق لگن اور جستجو پیدا ہو جاتی ہے مسائل سیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے بھائی. ضروری مسائل کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے بھائی یعنی جو چیز فرض ہے مسلمان پر اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے مثلا نماز فرض ہے اس کے مسائل کا جاننا جو پیش آئیں اٹھاتے ہیں اس ان کا جاننا اس کے لیے فرض ہے بھائی اسی طرح جن چیزوں کا کرنا مستحب ہے ان کے مسائل کا جاننا بھی مستحب ہے وی. روزہ مثلا فرض ہے تو اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض زکوات جیسے فرض ہے تو اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے اسی طرح ایک تاجر ہے تجارت میں اس کو تجارت کا ضروری علم جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں ان کا جاننا اس پر فرض ہے زندگی کے جس شعبے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے اس میں پیش آنے والے مسائل کا جاننا اس پر فرض ہے بھئی. تو آپ علم دین پڑھنے آئے ہیں بھائی علم دین کی بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کی طلب میں کسی راستے اور طالب علم ایسی بلند شانے رحمت کے فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں بھائی کی تعظیم کرتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا اس لیے رحمت کے پر بچھاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا بھائی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یقیناً ان کی ہر بات سچی ہے وہ اللہ کی جانب سے بتلا رہے ہیں آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں یقیناً وہ رحمت کے فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں ہاں اللہ دکھاتے نہیں ایمان بالغیب ضروری ہے بھائی اگر اللہ دکھا دیں پھر تو آپ کو مدرسے میں جگہ ہی نہیں ملے گی بھائی سارے لوگ ادھر آئیں گے بھائی پھر آپ کو کون بیٹھنے دے گا یہاں موقع کہاں کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا بھائی یہاں سے آپ کتنی رحمتیں کتنی برکتیں لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ آپ کو نظر تو نہیں آتی لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے بھائی ایمان بال ضروری ہے ہاں آخرت میں اللہ پھر دکھلائیں گے بھائی. وہاں پتا لگے گا بھائی. اور یہ رحمت کے فرشتے پر بھی چھاتے ہیں عجیب بھائی معتزلہ ایک گمراہ سرکہ گزرا بھائی بزرگوں نے بڑے واقعات بھی ذکر کیے ہیں بھائی ایک عالم تین فرماتے ہیں اس سب طالب علم تھے کہ میں علم حدیث پڑھنے کے لیے جاتا تھا کسی برگ کے پاس کسی بڑے عالم کے پاس ایک دن ذرا دیر ہو گئی تو میں جلدی سے نکلا تیز تیز جا رہا ہوں راستے میں کوئی اور بھی ملا وہاں پڑھنے والا طالب علم وہ معتظری تھا بھائی وہ ان چیزوں کو نہیں باندھتے کہ رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں وغیرہ میں بڑا تیز تیز چل رہا تھا اس نے مجھے مزاق کیا بھائی کہتے ہیں بھائی ایسا چلو کہیں وہ فرشتے کے پروں کو زخمی نہ کر دینا بھائی دیکھو حدیث کا مزاق ہو گیا کہتے ہیں اس نے یہ لفظ ہی کہا تھا کہ اسی وقت اس کے پاؤں سوکھ گئے مولانا شل ہو گئے وہیں گر گیا بھائی. عالم کی بڑی فضیلت ہے مولانا اس کے لیے تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں حتیٰ کہ فرشتے اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات بھائی حیوان تمام حیوانات بھائی حتیٰ کہ حدیث میں آپ چیونٹیوں کا سراحتاً ذکر چونٹیاں بھی اس کے لیے اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں استغفار کرتی ہیں اور مچھلیاں تمام جاندار بھائی تو علم دین ہیں تو اس کے کے کا بھی خیال رکھیں جتنا زیادہ ہوگا اتنا سینے کا نور بڑھتا جائے گا بھائی مسائل سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کرتے جائیں جو جو مسئلہ سیکھتے جائیں اس پر عمل کریں دوسروں کو سکھا سکتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی سکھائیں بھائی ایک صحیح عالم جو ہے حادیث میں آتا ہے مانا کہ صحیح عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے کتنی کتنی بڑی بڑی فضیلت بڑی فضیلت ہے علم تو یہاں سبق میں بھی آپ آئے بھائی باوضو ہونا چاہیے آپ کو اہتمام اور توجہ سے بیٹھنا چاہیے ہر چیز کا احترام ہو بھائی اپنے اساتذہ کا احترام ہو اپنی کتابوں کا احترام ہو درس گاہ کا احترام ہو گئی یہ سپاہیاں پڑیں آپ کی کا احترام ہو گئی اور توجہ سے بیٹھیں سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھیں بھائی تو بارہ پوچھیں سے بارہ پوچھیں بھائی سمجھ میں آیا تو پوچھنے سے ہی علم زیادہ ہوتا ہے جس کے ذہن میں سوال آتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے سوال بھی پھر پوچھا بھی نہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی اس کا تو آدھا علم تو اسی وقت چلا گیا اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرو بھائی اللہ تعالیٰ ان علوم کو ہمارے لیے سب کے لیے بے انتہا نافع بنائے اور آخرت میں بھی خصوصاً اللہ سے نافع بنائے ہمارے لیے ہمارے لیے وبال نہ بن جائے بھائی. جانتے ہوئے کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے وبال بن جاتا ہے اچھا تو چلیے بس بھائی. کل انشاءاللہ اللہ سبق با شروع کریں گے